قوّت قلبي علي ربنا بناه شرور ان ومن سيؤتي اعمالنا ربنا لا الله صلى ومن بلغه صلاه ابي الله ونشد أن سجدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى خاله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَبَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ محبه تدرسوا الشريط اللي دي يا السلام عليكم يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قدنا لك آپ حضرات लो, लो, کے लो, سامنے اپنا دعویٰ پڑھ کر سنایا تھا کہ نبی کریم علیہ سلاطو السلام کو ہم حقیقت میں نور مانتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے بسر مانتے ہیں جو حضور کی بشریت مقدسہ کا مطلق انکار کرتا ہے اسے کافر مانتے ہیں اور جو نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کا مطلق کل انکار کرتا ہے اسے بھی کافر مانتے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بارہ کی جو آیت پڑی ہے اس کا نقلی ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تیرے, تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس آیب کا مفاد یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ کا خلیفہ ہے اب ظاہر بات یہ ہے مفتصرین نے لکھا کہ خلیفہ نائب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تین وجوہات میں سے ایک وجہ ہو کو ضرورت پیش آتی ہے ایک تو یہ کہ جو اپنا نائب بنانے لگا ہے اس کو اپنی موت کا خطرہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد کھلا نائب ہوگا دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنے وہاں سے غائب ہونے کا خطرہ ہو کہ وہ جائزہ جس طرح پتر چل جاتے ہیں دوسرے میں اس سے نائب بناتا ہے تیسری وجہ یہ ہے نائب اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اکیلا کام کر نہیں سکتا ہوتے. اسے احتیاط ہے وہ محتاج ہے تو ان تین چیزوں میں سے کون سی ضرورت کی جس سے بھی نے خلیفہ بنایا وہ تبصرین فرما کی اللہ ما اس کے ساتھ وہ اجت کزوم ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ حسمت اتنا احاط اللہ کی موتا ہے تیسرا <تصفح> غائب بھی نہیں وہ تو موجود ہے لہلو کا وہری تو اسے نائب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہے غائب تقدس میں اور بندے ہیں غائب ظلمانی تو دونوں کے درمیان رابطہ کے لیے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری تھا جس کا تعلق رب سے بھی ہوتا جس کا تعلق بندوں سے بھی ہوتا ہے جو جہے ڈون آدمی جو چہ شخصیت آتی تو اللہ سے فیض لیتی بندوں کو فیص دیتی اس لیے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو چونکہ اس نسبت سے اس لیے خلیفہ کا اللہ تعالی نے وجود پیدا کیا تو معلوم ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو دو جہدیں رکھتا ہوں ایک جہد سے تعلق اللہ کی طرف ہو ایک جہد سے تعلق بندوں کی طرف ہو اب دیکھو اللہ کی ساری کائنات میں حقیقت کے اعتبار سے خلیفہ کون ہے صاحب روحنانی فرواتے ہیں وہ لا رخل اطلاع خلیفت حقیقت حقیقت کے اعتبار سے خلیفہ نبی اللہ رسلم کی باتیں بابرکات ہے آپ حضرات دیکھیں جبریل ہے اس طرح تو وہ سلام آئے تھے سجیدہ مرجم کو فوج دینے کے لیے جب وہ فوج دینے کے لیے تشریف نہ تو سجیدہ مرجم کی نری بسر جبریل تھا نیری نور فوج کیسے وہ فیصد لیتی کیسے تو اللہ نے فرمایا تھا ہاں نور بخر بن کے آیا کیونکہ, دینا تھا. کیونکہ اللہ حبیب کی نے سلام اللہ کے خلیف آئے آن ہے اللہ کے خلیف آئے اس لیے ہمارے پاس آئے تو بل کے آئے انا بسلام بڑے اشتراک ہے کیوں ہاں بڑھے امتیاز ہے کروایا قل سبحان ربی ہل کم تو ہلام بشرولہ بسر کے لیکن چہ تیری کالت سے تعلق ادھر ہے ماتاحل کتاب ابل بسر بلکہ کی آئے جو کہ ادھر سہر دینا تھا ادھر اللہ سے کہنا تھا اس لیے حضور نور پر کے شریف لائے دوسری آیات اللہ حضور علیہ السلام نے بشریت کا اعلان فرمایا اس لیے ہم کہتے ہیں جو حضور کی بشریت متردا کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہے اللہ فرماتا ہے من کا نور مبین تاقی دا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب دو چیزیں آئیں ایک نور آیا ایک روشن کتاب آئی یہ نور کون ہے کرتبی والے لکھتے ہیں تو سیرے والے نور کا معنی ہوتا ہے اس کا معنی نام بھی لیا جا سکتا ہے اور مصطفی ذات بھی لی جا سکتی ہے اللہ اور محمد تصویر کبیر وانوں میں بھی لکھا اس میں کئی دور ہے ایک طور یہ جی ہے کہ نبی کریم علیہ والے حساب المل مراد نور محمد نور سے no. مراد نبی کریم کی بات ہے تصویریں گنتے جانا کتنی تصویروں کے حوالے طے کرتا ہوں روحمانی میں لکھا ہے نورن عظیم بہو نور انار مختار بل سلو علیہ وسلما نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے جو سارے نوروں کے نور ہے نور الانوار ہے نبی مختار ہے جوال جو آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس میں پچاس من اللہ نور ساتھ ساتھ لکھا ہے ہوگا نور ام صلی اللہ علیہ وسلم بےداری والے نے لکھا جروی دو نور محمد نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے مولانا تفسیروں کے ذرا نمبر گنتے جائیے کتنی تفسیروں کے حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد جناب تفسیر عثمانی میں لکھا آپ آگا کی تفسیر عثمانی پاس موجود ہے کہ صاحب نور سے مراد بد نبی کریم علیہ حسلاتو السلام اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اب تو آج دفر دل سے ہیں کہ نور سے نبی کریم علیہ حسلاتو سلام کی ساترخاست مراد ہے اس کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں تصویر مدارف اٹھا کر دیکھیے ساتھ لکھا نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے مانویل اٹھا کے دیکھیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے تفسیر اتنے بات میں لکھا تم ملنا نور رسول افزاری سب نے لکھا امام المفت ابن اتنے جریر بھی لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے میرے دوستو میں تو حیران ہوں الحق کو یاد ہوں بل حق تو غالب رہتا ہے آج بھی مفت شرین کو مانے مانے نہ مانے آپ کی مرضی کے لیے اپنے بزرگوں کو تو مانے مولانا کھانوی صاحب کی کتاب طرح میرے ہاتھ میں دورا مواعث ہے میرا تم نبی نام بیٹھنے مزاح سے نیلاد الن نبی دس کتاب کے اندر جو بات ہے مولانا نے نبی کریم علیہ ہی سلادو کی ذات بابرکات کے نور لکھا ہے آج لکھی پکا گم مینل نور پکتا گمین مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں حق صبح بتانا نے اپنی دو نعمتوں کا آتا فرمانا اور ان دونوں نعمتوں پر اپنا احسان ظاہر فرمانے بیان فرمایا ہے ان دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور علیہ سلاطی وسلام کا وجود باوجود نہیں وجودوں باوجود ہے بولانا برابر ہاتھ میں دینا بات مولانا تھانوی صاحب کا اشالہ نور میں بھی چھپا ہے اور نور اس کے اشالانخر میں مولانا تھانوی صاحب نے جب یہ بات نقل کیا اس کی اس میں کیا پیارا پیارا شیر لکھ دیا یہ آپ میرے دوستوں ذرا ملادہ کر لیں نبی خود نور اور قرآن ملانور وہ مل کے پھر نورن پسری جب کے ہم منکر نہیں ہیں تم لوگ نبی کریم علیہ سلامتی ذات یا پتہ کی نورانی کا انکار کرتے ہو اگر نبی عرصوں کو کی ذات کا انکار کرنا سخر ہے اگر نبی عرب سلامتی ذات کی نورانی کا انکار کرنا گمراہی ہے بدیمی ہے میرے دوست ہم سے مناظرہ کرنے کے بجائے آپ کو پہلے مولانا تھانوی صاحب سے موازرہ کرنا چاہیے ابھی تو مفتی شفیع صاحب کی تفویح بھی میں نے پڑھنی ہے مولانا دریف چاندنی صاحب کی تفویریں بھی میرے سامنے موجود ہیں اور پھر دیکھیے کیا میرے ہاتھ میں ہے امداد السلوک مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی کتاب امداد السلوک اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے کہیں آئے کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا جب تاکہ گیٹ آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور آپ ہماری صاحب نے بھی لکھا کہ نبی علیہ سلاۃ السلام کی ذات پاک نور ہے میرے دوست اور بزرگوں پرانے کریم کی اس آئے مبارکباد سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تا نور ہے الحمد للہ سفایا میرے دوست اور بزرگوں آپ نے جناب سعید صاحب کی تقریب سنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول موضوع میں تھا وہ انہیں بھول گیا کہ وہ قرآن پاک سے سب سے پہلے اصطلاح کریں گے قرآن پاک سے انہوں نے آیت ضرور پڑھی لیکن اس آیت کا ان کے مسئلے سے ذرا بھی تعلق نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا ذکر ہے نا تو آدم السلام کے بارے میں یہ ایپ پڑھتے تھے کہ اس کال رب و کل ملائکت انی خالقم تین <تِين> اس کے ساتھ پڑھتے کہ ان خالقن نور کوئی ایسی آپ بھی پڑھتے ہیں نا تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے البتہ انہوں نے چونکہ آج لکھ دیا ہے کہ جو رسول اقدار علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے یہ مولین نعمود صاحب اپنے احمد رضا کے چرچ پر لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو پرانے پاک میں جا بجا کافر فرمایا گیا ہے آج انہوں نے پہلے مناظرے میں اپنا سیدھا تبدیل کر لیا آج سے پہلے کہا کرتے تھے جو حضور پاک کو بشر کہے وہ کافر اور آج مولوی الدین پر پہلا کفر کا پتوا جڑ دیا پھر دیکھیے یہ کھڑے اس بات پر ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا میں مدعی ہوں اور نور کے مزلے پر مدعی ہوں اور الحمدللہ یادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے آئے ساری بشریت والی پڑھ دے گا تو الحمدللہ ایسے ایک دو مناظر اگر بریلویوں کو اور مل گیا تو ہمیں مناظرے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی خود ہی باتیں مانتا جائے اس کے بعد انہوں نے یہ آیت کریمہ پیش کی جاق و من رہے و کتابوں مبین جو میں نے بات پہلے کہی تھی نا کہ مولو سعید صاحب کو قرآن نہیں آتا اگر یہ ساتھ آگے پڑھ دیتے یادی بہلّہ من تابع رضوان صب و یغر جو منزالمات النور بےس نے یادیم الع مستقیم تو کتنی مرتبہ قرآن میں ہدایت کا لفظات آ گیا تو نور ہدایت کا انکار کس نے کیا تھا یہ بھی سعید صاحب نے مانا کہ آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض قرآن کو نور کہتے ہیں بعد اسلام کو نور کہتے ہیں بعد حضور پاک کو نور تو ساری دنیا جو قرآن قرآن نور ہدایت ہے یا نہیں اسلام نور ہدایت ہے یا نہیں تو حضرت محمد الرسولس نور ہدایت ہے یا نہیں تو دیکھیے اسی لیے تو یہ ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے قرآن پاک کی آیت پوری نہ پڑنی پڑ جائے اور پھر پرانے پاک میں اللہ تبارک وارا نے جو خود وضاحت فرمائی ہے اسے بھی ان کو مان لینا چاہیے تھا یا نہیں یہ پر کر اگر مولانا گاہج تھا اور مولانا محمد پاسن خاص کے درمیان یہ فرق آیا کہ مناظرہ ہونا چاہیے یہاں کے ان دونوں دوستوں اپنے احباب کے خلاف مطلب منازے کی تاریخ میں اور جگہ کا کر چکے ہیں یہ بعد میں کر لیا جائے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ باقیادہ خرائب کے بعد اس مقام پر وہ سندھ کے روپ میں آل قومت دریڈ اور علمار آلود دیوان کے مناظر ہے مجھے امید ہے کہ یہ مناظرہ اور یہ محت متانک اور سیڈیت بھی رکھا اور قانون حضرات محنت اتنی نام کے ساتھ اس میں کے بلال کے فون فری یہ طے تھا کہ پل میں گئے نور دخل مختار پل اور لوتنازہ ادارہ پر مناظر اور یہ بات اس پر ان میں جو آپ نے تھے کیا اثر ہوگا اس کے اہلیت دی جائے اور اس پر پہلے منا رہے ان نے کیا فرمایا تھا کہ ناول رام پر اس بات سے چونکہ دونوں طرف پہلے کران کے مناظرن بیٹھے ہوئے بھی آپ کے فون امید ہے کہ نہیں آپ کی کے ساتھ اس بات کو یہ کر سکیں لیکن آپ میرا خود سے معلوم ہیں جو مناظرے کے اس مناظر ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی محفلان جو مسائل اس طرح زیر اداس آئیں گے اور آپ ان پر جس سنائیں گے خرید دلال پیش کریں گے ان کے متعلق حری ایک دوسرے کو اپنا اپنا لکھ کر اور یہ بھی پہلو سنائیں گے کہ جو ان کا مختلف ہے یا اس کو نہیں مانتا اس سے متعلق ان کا کیا ہے क्या मुसलमान समझते हुए थे मिसरे कहते हैं क्या फिर कहते हैं ये लाघी तौर पर एक दूसरे को आपसे लिखता दूंगा और ये बात भी आप हमारा आप में पहकी तरफ से मुनाविर कौन होगा नियामन मुनाविर कौन होगा और आपका फिर कौन है इसी ہم اپنے مناظر کا اعلان کیے دیتے ہیں نام مناظر کا اعلان کرتے ہیں اور جس کی صبارت میں من ہوگا مناظرہ اس کا بھی اعلان کروں اور پھر آخر میں میں گزارش یہ کر رہا کہ محنت مکانک کے ساتھ ان بدھی کے ساتھ اور پھر امن ماحول میں یہ دستری ہو تاکہ وہ فیصلہ ہو جائے اور اس کے لیے کم اتنے دستری کرے اور وہ اس یہ جو باقی ارهد امينده في ان شاء الله لزيز. من التغفق ورميه سمتاج الدكتور اهل سمت في تغفق مناظر ثورة مولانا اللامة محمد سلسات اصد محمد الله الله ازال الله نعمل مناظر استاذ الاوانا سوف الهديث مناظر اهل سمت ثورة اللامة محمد الله اور وکیر کا نام ہے محمد شریف او برا تک ملتان میں ہوں درخت لون میں اور میں حبیف خاص کی کی قیمت پر معامل رکھا ہوں اور اس وقت بچے میں یہ برلین تعمیر کر رہے ہیں یہ نام میرا محمد شریف آباد نے میری میں ایک یہ رکھا ان کی طرف سے میں آپ اپنے کلیا کمانے کے بعد آپ ان کے اپنی ڈیٹ میں دو ہزار روپئے میرے ناگر ناگر آپ نے مسلم صاحب کی بچی دیکھنے کی مسال کا بھی آپ کو پٹھک چار مسئلے منتری چلے ہیں اور انہوں نے لکھنے سے اعتبار کی فلم اگست موجود پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ نا باد حاضر ہے رہے اور دوسری بات نہیں یہ بات کی تو موقع پر مرتا کریں گے موجود کی پر بات نکالیں یہ بات سوچے نکالنے کا نکالنا کس طرح سے یہ بات کسی کو پید ہوگا ہندو بندی آرکن بردناپ امراط ان کو آزاد یہ آپ کے پانی موجود ہے یہ اندر آزادی ہوگی ان کی طرف سے یہ بات اور نہیں کہتے ہیں کہ جس اس اعتبار سے پر بات ہو اور جو پرانے ندی اور نتی سے کتار ہوئے اس کے ادارہ کے قابل کا ملے بات کی بات اس پر یہ بات پہلے طے نہیں ہوگی جنہوں نے دوسرے مثال کو کس پر چیز کو نہیں کرنا چاہتی لاجیہ ہمارے پر اسی پر میرا دن جو کہتا ہے ناظرین سے گے لیکن سے میں نے متریس میں بات کریے میرے بائیں بڑے ان لوگوں کو ہریکشن ماضر مین میں محمد صاحب سب کر ہوں. ہوں گے اور نام صاحب جائد کے دورے سے تعلق رکھتے ہیں اور سوا ہم بوجھن ہوں سے آل سمجھ لوگ جگہ حیدراب کے میں صدارت آزاد نے بزرگوں نے اللہ مجھے بھی से दोनों भरी कहकर मसलों को तय करने की तरफ मसला फिल्म गौर खासा खुदा गंदी है हमारा यह सुधर नफरत है अगर इस बात पर बात नहीं करना चाहते वह मुनाजरें बात कर लेंगे क्योंकि इस बात पर मैं कभी बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बात करने का लक्ष्य है मैं तो सुधर और बात करें लेकिन कोई मुनाजर नहीं कहूंगा کر لیں تو کیا میرا خیال یہ ہے کہ آٹھ آٹھ منٹ ہو جائیں پہلے کر اور اس کے نزاد دو لوٹر میں گزر جائیں تو کیا پچ منٹ کر لیں اس کے بعد دو لوٹر میں گزر تو دو دو کر لیں اس سے پھر میں اس لیے یہ یاد چاہتا ہوں تاکہ بائک زیادہ لمبی نہ ہو پر جلد اچھا ہوگا ہے तो दो बंदी भी बंदी एक आज आदमी बैठे रहेंगे हमें बैठने के उतार नहीं लेकिन हम दो दिन पहले आकर बैठ सकते हैं मेला मैच में भी बैठे रहेंगे दो दिन चार दिन अर्जी बैठने की बात नहीं दिन के बाद करूंगे एक कारण अर्जी करना है लेकिन जो लोग उन है इनको हैं उनको इतना गोर उदार नहीं होना पड़े मेरा ज्ञापन फिर यह है अगर इस बात को उत्थाक रहा है दोनों मुलाजरिंग करें तो बित्र होगा क्या बात जरा जल्दी तय हो जाए और जिस तरह मैंने मिस्ट्री साहब है तो बादल की विभाग हो जाए बात राउपुर फतवा तो जो मुलाजरिन जाने और उनका काम लान हम पहले फटवा बाजी नहीं हमारा ये संवाद हूं हमने तो एक अकानियत का सब देना है कि हक कहा करो और उस पर जो फैसला होगा आगाम से मिलेगा और अगर दूसरी बात जरूर करेंगे अगर खतरे बाजी से कम करेगा तो ये तो फिर दोनों तरफ से निकलेगा एक तरफ से प्रयोगन लेकिन इस तरह कमें दोनों क्रोध बराबर बहार पहली बात यह है जिसकी प्रतिभा उसकी संयुक्त की और अगर हम हंसी جب پہلواتے اور ہوں ہوں دونوں آزاد اگر تو پھر اکیلے باتیں جاری اور اگر اکیلے سرجت سے بھی گفتگو نہیں اور اکیلے بھی نہیں تو پھر جس طریقے آپ کیا کریں گے اس کو انکار ہو جائے دکل گا تو دوسری طرح چل نکلیں گے پہلا میرا باتیں جو مجھے پیلے سرج سے ڈال اور میں دوسرے مسئلے سے گفتگو اب جس طریقے سے آپ آبادی رائے ہو آپ آپس میں مفرہ کر لیں اور منا ضرور بات کر لیں میرا رائے کا کام ہے اسی لیے کا مسئلے کرتے چلے جائیں گے اور بات اسی لیے ختم کرا سکتی ہے آپ نے سنایا کہ چار مسئلے بڑے بات کھائیں گے حالانکہ ہیں میں نے والے نہیں ہے آپ کھڑے نہیں پائے یا آپ کے بعد میں کچھ تھوڑا سا کہ ہمارے مسئلہ اگر ان پر بات نہیں ہے پھر اگر اس کو مقدم کرنے کے لیے آپ نے نے نہیں کری تو میں نے یہ کہا ہے اب آپ میری بھارت میں آپ کو یہاں پہ ان کو سکارہ نہیں کر لوں اگر بات لیں یہ سارے دیش میں حساب سے آپ کریں کہ نے جو کی بات ہے جب تک ان مسائل کے متعلق اپنا اپنا سیدھا واضح نہیں کریں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ ماننے والے کم کیا کہتے ہیں یا ان کو کم کیا کہتے ہیں تو آپ بات کس بات پر کریں گے باقی رہا مطلب یہ فیری ہے باقی رہا مطلب یہ کہ ان مسائل میں سے کون سا مسئلہ پہلے ذریعے بات آئے گا کون سا مسئلہ ہے کون سا مسئلہ کھلی ہے یہ آپس میں ملازران کرتا ہے آپ کا میرا کام نہیں اور میں حقل امکان ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ ادب کے ساتھ کے ساتھ آپ بہتر کریں گا اور ان شاء میں بھی گا یہ مناظرات پورا طریقے کے مطابق پانچ مسئلے ہیں پانچ متعلق انہیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے مسئلہ ان اوپر مسئلہ حاضر موضوع پانچ ہمارا متنازع ادارہ اور اس میں آج واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان مناظر جس ان کو آغاز کریں ان کی مرضی ہوگی یا ابھی انہوں نے اپنی مرضی کو طے کرنا ہے اب مناظر جس مسئلے کو کوئی مسئلہ سمجھ ہوں گے مسئلے پر چلے گی کرے اس مسئلے پر چلے بات کے لیے اور انہوں نے آپ کو طے کرنا ہے کہ کون سے مسئلے پر آنے میں یہ آپ کا اور کا نہیں ہے آپ کا اور میرا کام اتنی لمبی ترین کرنا بھی نہیں ہے اس لیے میں نے کم دن کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیا ہے اگر ہم آپس میں دستی کا کریں تو یہ آپ کا میرا مناظر ہو جائے گا اصل میں مناظر کرنے مناظر ختم ہو جائے ہو آپ ہے ہم نے ایک دن لگایا آپ نے دس من لگا دیا آپ نے دس من لگا یہ آپ کی بات الگ ہے بات ہوگی یہی کرنا چاہیں گے پھر بھی ہو جانا بالکل ان شاء اللہ آپ جس طرح چاہیں گے اسی طرح جب تک کر دیں ان کو دکھا لینا تو میں آج کام کے پہلے یہ مناظر کروں گی اگر بھی یا تب ان شاء اللہ مہینہ بھی آپ کہیں گے ہم یہ جائیں گے جب تک طے کر گے آپ بچپ طے کر لیں میرا متعین یہ خود طے کر دوں گا رینٹ طے کریں گے آپ میرے کریں گے الحمد للہ اجاد میرے دوستوں آپ نے دونوں سبران حضرات کو یہ سن لیا کہ اصل یہاں آگے کیا ہے اس میں ترتیب درج ہے میں آپ حضرات سے یہی ارض کروں گا کہ جو ترتیب وہاں درج ہے اسی ترتیب کے ساتھ مناظرہ ہو جائے اس کے یہ ترتیب لکھی ہوئی ہے اب اگر اس ترتیب کو بدلنا چاہا تو اس میں فارم کا وقت ضائع ہوگا جب سارے مسدادوں پر مناظرہ کرنا ہے اور اس کے دوائر ہم نے جانا ہی نہیں تو اس لیے جو ترکیبتا میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح اسی ترتیب سے مناظرہ شروع ہو جائے ہاں اگر کسی کا یہ ارادہ ہے کہ ہم نے ایک آدھ مسئلے پر بات کر کے چلے جانا ہے تو اس کو تو ترتیب بدلنے کی ضرورت پڑے گی نا. لیکن جب ہم اسی ارادے سے بیٹھے ہیں کہ ان سے اللہ العزیز ان تمام مثال پر آج بات کر کے رہیںزی رہیں گے تو پھر اس ترکیٹ کی بات میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے جو ترپیٹ میں نے ذکی ہے اسی طرح ہم راضی ہیں آج سال اگر آپ بھی راضی ہے جگہ کرنا یہ تو خیال کر سکتا ہے دو سال کے بعد مولانا امین قطار صاحب آج کچھ معقول بات کرتے لیکن آپ خیال سمجھ اگر درد شبہ ترقی کے مطابق ہی مناظرہ ہوتا اس لیے کیونکہ لکھا گیا تھا کہ مناظریں دکھ نسلوں کو چاہیں یہ پہلے رکھیں یہ ان کی مرضی ہوگی ہمیں اللہ نے ہمیں اللہ نے اقل جی ہوا ہے فن اہم فن جو مسئلہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ پہلے پیش ہوگا جس پر باقی مسائل کی بنیاد ہوگی وہ پہلے پیش ہوگا اگر یہ بات واقعی ضروری تھی کہ ترکیب کے مطابق یہ مناظرہ ہونا ہے تو یہ بات میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ مناظرہ میں جس موضوع پر چاہیں گے وہ شروع کر لیں الحمد <سلام> للہ اباد میرے دوست سے آپ نے جناز سعید صاحب کی بات سن لی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دو سال کے بعد بھی معصور امین صاحب نے کوئی معفول بات نہیں کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ تحریر کی ان کو ابھی سے انہوں نے تیار معفول آدمی سننا شروع کر دیا ہے اور جب بات اتنی واضح ہے کہ سارے مسئلوں پر گہشت کرنی ہے پھر یہ بحث پھیرنے کی کیا ضرورت کہ کون سا پہلے ہو اور کون سا بعد میں ہو اسی ترتیب کو رکھا جائے گا جناب نے فرمایا ہے کہ جو زیادہ اہم ہوگا اس کو پہلے رکھا جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اس مناظرے میں تمہ مسائل इसी اور اسی ترتیب سے ان شاء اللہ ان پر بات ہوگی جو یہاں لکھی گئی ہے یہ کسی آٹ یا حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ فی الحال زیادہ اہم اور فی الحال کم جب یہاں ہم اتنے اسی لیے ہوئے ہیں تو مسائل کے سینکڑوں نہیں ہزاروں تھے ان میں چڑے ہی وہ گئے ہیں جو زیادہ اہم ہیں جب یہ سارے کے سارے اہم ہیں تو پھر اسی ترتیب سے ان شاء ہم بات کرنے کے تیار ہیں غیر یاد ہے ماسٹر محیط کے ساتھ تھے علماء کرام جی بیٹھے ہیں یہ ان سے پوچھ لیں کہ یہ پانچوں مسائل اہمیت میں برابر درجہ رکھتے ہیں پھر بات کریں آپ نے جو کچھ فرمایا کے مطابق آپ اپنے علامات سے پیش کرتے ہیں ہمارے علماء نے جس پر اعتماد کیا ہے اس کو اتنا وکیل بنا کر آپ کے مقابل پر پیش کر دیا آپ کے نمائندہ منتخب ہونے پر آپ کے نیچے منتخب ہونے پر آپ لوگوں کو اختیارات نہیں دیا گیا کہ آپ آپس میں مشرق اس سے میں یہ ہوا کہ آپ تمام حضرات کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ مسئلہ علم غیر مسئلہ نور دفر مسئلہ حاضر ناظر اور مسئلہ مکتار کل اور نبی ندی ترمیم سلاقی استعمال کی سانے اطرم میں دستیافی کرنا یہ پانچیں ایک برادر ہیں تھا جان شد صاحب ابھی سے بول رہے ہیں انہوں نے جو ترتیب پڑی ہے وہ اس کے مطابق نہیں پڑی جہاں دوسرے نمبر پر مسئلہ حاضر ناظر تھا انہوں نے نور بسر پڑا ہے تیسرے نمبر پر نور بسر تھا تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کسی معاشرے سے پڑے ہوئے ہوتے تو کم کم اردو تو صحیح پال لیتے رہی یہ بات جو انہوں نے یہ بات کی ہے اس میں تو مینر جو سادت کا ذکر ہے وہ مقصد بھی یہاں نہیں ہے مجھے ذرا اسے دکھائیں کہ صحیح جو کاغذ پر لکھا ہے وہ یہ پڑھ نہیں سکتے اور جو کہیں سے اپنے دماغ میں جا کر لاؤ ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں اس وقت بات اس کاغذ پر ہو رہی ہے اس لیے جنال سعید صاحب یہ کروں گا کہ اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے تو کسی اردو جاننے والے کو کھڑا کریں سے اس لکھا جائے جی یہ بات یہ کہ آپ کو تکین بتاؤں اگر ان ہے تو پھر آپ کی آپ کی اچھا پہلے ان کے ہے آپ کو بات سے آج دخل دے رہے ہیں یہی اپنے مناظر سے تو مطلب یہ تو مناظر میں پوچھ ہے ہوں اس لیے روز بات سے آج اس کو روزگار دی جائے گی آج ہمیں نہ چاہیں گے دیکھنا پڑے گا آپ ایک بات اگر آپ کے مناظر ہم کرنے کو جا کے کچھ بھی دیکھیں گے جب بات بناؤں آپ کو جانچ نہیں دی آپ سے مزاج لے کے مطابق آپ کا موقع آج ملا ہوگی آج محنت ہوگی آج میں اگر آپ دونوں حضرات کو ایک دوسرے پر ایک ماٹ ہے تو ریٹ کھڑا ہوا کرے ہم فرما دو سال پہلے بھی گجرات میں ماسٹر صاحب سے گجرات کے علاقہ میں مقابلہ ہوا مناظرہ ہوا. اور اس الحمدللہ الحمد کہتے ہیں کہ دوسرا میں سمجھتا تھا کہ شاید صرف تھوڑا سا اثر ہو گیا ہوگا سب بول رہے ہوں گے لیکن انہوں نے کافی دیکھے جی جن کو تک کاغذ پڑنا نہیں نا میں ایمان بھاری صاحب سے پوچھتا ہوں ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں نے جو کاغذ راستے پڑا تھا اچھی ایسی بات میں نے تو صرف اتنا عرض تھا کہ یہ پانچ مسئلے ہیں کیا یہ پانچوں مسئلے برادر ہیں اور دوسرا جو میں عرب کر رہا ہوں کہ متنازع عبارات میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں غیر حاضر و نازر میرے بفر مختار پل متنازع عبارات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فال اقبت میں گستافی کی جو آپ کی عبارات ہیں کیا یہ سارے مسائل ایک اہمیت رکھتے ہیں ایک آدمی نبی کریم علیہ صلاحی و اسلام کی گفتعی کرے اور آپ کے اعتقادات کے مطابق وہ باقی علم غیر بھی مانے جو آپ کا فیضہ ہے حاضر ناظر بھی آپ کے سیزوں کے مطابق مانیں نور بفر بھی آپ کے فیسوں کے مطابق مانے اور مختار فل کے متعلق آپ کا جو فیضہ ہے وہ بھی مانے صرف نبی کریم علیہ صلاطی اسلام کی کھانے اقدام میں گفتعفی کر لیں تو کیا اس کے لیے کچھ بسی نہمیت برابر ہو جاتی ہے یا باقی سارے حمال سے جائے تباہ بہت برباد ہو رہے ہیں الحمد للہ سلام والا رہ پر آ ہے باتوں میں ابھی صدر جائے گا دو چار ملاقاتوں میں فی الحال کا یہ دو مرتبہ دہرائی ہے یہ آج سے دو سال پہلے مناظرہ ہوا لیکن ان یہ بھی اگر سچ بول دیتے کہ اس مناظرے کے بعد وہاں بارہ بریلوی والے سنچلہ جماعت دیوبندی بن چکے ہیں تو بات واجے گا جاتی اس لیے جب آج مناظرے سے جس طرح یہ پہلے صحیح کر رہے ہیں اسی طرح یہ وہاں ہو رہا تھا اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھا اور ہم چار پانچ آدمیوں نے الحمدللہ ان کے ساتھ وہاں مناظرہ کیا یہ اپنی مسجد سے نکلنا نہیں چاہتے تھے ہم نے ان کو مسجد میں جا کر گھیرا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ پچھلی باتیں جو ہاں وہ یہاں کی جاتی کیونکہ آج خود میدان ہے انشاءاللہ اللہ لگی اور آج بات پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے تو اس لیے صحیح کہ اگر پچھلی باتیں تھیں تو پھر وہی مناظرہ فیصلہ کون تھا تو وہی ہم مجھے پتا ہے اچھی طرح ان کیسوں میں کیا ہے کہ سعید صاحب نہ اپنا ایمان ثابت کر سکے تھے نہ اپنے اعلی حضرت کا ایمان ثابت کر سکے تھے نہ کسی کا نصاب ریلوی کا ثابت کر سکے تھے نہ کسی کا حلال زیادہ ہونا ثابت کر سکے تھے میرا یہ موضوع ان پر فروٹ ہے اور وہاں سے یہ بابو تھے اگر یہی باتیں کرنی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی پانچ نمبر پر موضوع آ رہا ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور الحمد للہ میرے کے بعد اب انہوں نے کاغذ پر تیل صحیح کر دی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کاغذ میں گستافی کا لہذ کہیں درج نہیں وہ پھر انہوں نے اپنی طرف سے بات کی ہے عبارات متنازع میں کئی قسم کی عبارات آئیں گی وسیع مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری میں ذکر ہے کہ قابیامی لوگ جو ہیں میں مثال دینے لگا ہوں بخاری میں کامیاں کا جتنا ہے نہیں بخاری میں کامیاں کا جتنے چھاتا کو اسی لیے دیکھیں مجھے انہوں نے صرف کہ ہم صرف پیش کریں گے نمبر پر وہ سجا اپنے نمبر پر وہ موزوں آئے گا تو ان شاء اللہ جیز بتایا جائے گا کہ عبارات میں وہ بھی بتایا جائے گا کہ امدروا نے صداب کی شان میں جو گستافیاں تھی ہوئے ٹکنی ہیں کیونکہ یہ ایسی گستیاں نہیں تھی یہ بتائیں گے کہ آمدرزہ نبی ندی صلی اللہ ہوتا ویوستھا من کی توہین جس طرح کی اور کروائی ہے دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں ہے یہ بتایا جائے گا کہ صحافا جو اللہ تعالیٰ اور اہل بیب کی تو جو تو ہیم ان مرزا نے کی ہے اور اس کی ضروریت نے کی ہے وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی بتائیں جائیں گی کہ اس فرقے کو اتنا بھی علم نہیں کہ امام بخاری کے بہت کابیانی ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے جو ان کی بے اپنی کی باتیں ہوں گی وہ بھی عبارت آئیں گی یا نہیں آئیں گی تو اس لیے یہاں صرف توہین وغیرہ کا کو کوئی ذکر نہیں ہے جتنی بھی متنازع عبارات آئیں گی بارے رسول کے بارے میں ہوں تو انہیں صحابہ کے بارے میں ہوں تو انہیں بیت کے بارے میں ہوں توہین علما امت کے بارے میں ہوں توہین اولیاء اللہ کے بارے میں ہوں یا وہ عبارتیں جو ان کی بے عقبی سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری ان شاء اللہ عزیز دیر داخ آئیں گی اور ان شاء اللہ عزیز کے سورج کی طرح واضح ہوگا کہ جھوٹے سنی کون ہیں اور حقیقی اہل سنت جماعت کون ہیں اور بتایا جائے گا اس مناظرے میں کہ مرزا صاحب یعنی اگر میں جھوٹ بولتا رہا تو مدد میں جھوٹ بولنے والا شخص کون ہے ندینے میں جھوٹ بولنے والا شخص کون ہے یہ ساری باتیں آپ بسیں آپ بسیں ہمیں بات کرنے تھے ان شاء اللہ بتایا جا رہا ہے ہمیں پتا چل گیا بتایا جا رہا ہے ریلی میں جھوٹ بولتا ہے مکے میں بولتا ہے تو وہ بولیں گے تو سامنے آئے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولیں گے تو میں بھی پیدا کروں گا بیٹھ جائیں گے اور اسی بات بٹا اعتماد نہیں کر رہے آپ کو میری جائے گا یہ دوسرے کا دوسرے بالکل بن چکے ہیں اور مہاراجی اور والله ده كده يا معلم يا معلم ये रे और आज जो है वो है नमस्कार दोस्तों मैं पहले था तो एक मिनट मैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग آپ کو جانتی ہے کہ آپ ہمارا لوگ ہیں لیکن ہم آپ سے دونوں ہمارے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے وہ لے یہ بات ہے اگر بدلنے بات ہے پھر پورا ایسے نہوس میں بات ہوتا ہے ہمارے میرا خیال مولا <سؤال> صاحب آپ کی بات ختم ہو گئی ابھی ہے بتایا دو منٹ سے زیادہ دو منٹ سے زیادہ میرے پاس مقرر کر دیا بات کریں گے دو منٹ کر بات میں نہایت واضح انداز میں کر رہا تھا کہ سب سے پہلے قرآن ہے قرآن والے نقرہ آنا چاہیے نبی کی سنت والا مسئلہ آنا چاہیے فکا ہنگی والا مسئلہ آنا چاہیے جس مناظر کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن کے مسئلے سے بھاگے گا جس مناظر کو حدیث نہیں آتی وہ حدیث کے مسئلے سے بھاگے گا جس مسئلے کو فتح نہیں آتی وہ فتح کے مسئلے سے بھاگے گا دیکھیے میں اس جد کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں میں نے ترتیب یہ رکھی نا آرمرداز پہلے ہے ان مزاج کا مسئلہ انہوں نے آخری لیا تو اس طرح اگر جد ختم ہو جائے آخری اور دونوں شہر کا درمیان سے کوئی مسئلہ پہلے آپ حضرات میں مولانا امین اوقاری صاحب کی بات سنی رحمانی صاحب کی بات سنی رحمانی صاحب میرا خیال میں وہ لاگنے والے مناظرے کی وہ جو آپ کو رہنا سکتا تھا اس پر آپ کو اتنا سیف پار نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ بات کریں آرام سے کتنی کے ساتھ یہ لڑائی اور جھگڑا یا جی علمات سان بالکل نہیں دوسرا مولانا امین اطاری صاحب انہوں نے یہ کہا کہ وہاں بارہ بریل بھی مسلمان ہو گئے تھے بارہ بریل کی جو بندی بن گئے تھے سالانکہ جو وہاں کے بانی مناظرہ تھے مولوی نذیر اللہ صاحب رات مناظرہ ہوا صبح ان کا انتقال ہو گئے یہ پہلی بات ہے بہت مناظرہ ہوا بارہ جنوری کو مناظرہ ہوا تھا جنورات کا دن اور دنوں کو ان کا انتقال ہو ہوگا یہ ایک پہلی کامیابی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر جو بریلوی حضرات ہیں وہ دیو بندی ہو ہوگا یہ بھی غلط کہتے کہ مولانا قرآن آپ کے سامنے کرا دیا ایک بات بار میرا آپ نے سنا کہ مولانا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں امداد کا پتھر ثابت کروں گا اللہ کی کسان نے گفتیاں ہیں رفیل کسان نے گفتیاں ہیں انہوں نے یہ بات کہہ کر تسلیم کر لیا کہ علم میں غیر حاضر و نازر نور و بثر مختار پل کے اہم مسئلہ اللہ رب حدیث کی شامل کے میں بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا آپ نے کوئی دیا میں آپ کی آپ نے میرے نام کیوں دیا آپ نے کیوں بات آپ بالکل سے بات کریں اور انسان سے بات کریں نہ کرو کرو الحمد للہ ہندا ہر ہم گا اگر بتاؤ مندر ہر ہم گردہ اگر دکھا تو سلام نام آج باد ہندا بھی مخا میرے دیش کے بزرگ میں نے بھی मैंने पहले भी ये बात कही थी कि शहीद का झूठे मुनाजरा करना नहीं चाहते इसलिए कभी किसी को खिताब करते कभी किसी को हम ये बातें कह सकते हैं कि अशरफ से आलमी 15 मिनट के बाद कर एक महीना ताकत के टीपल बात कर रहा है इसकी जबान बात और ये जो झूठ बोला अब शहीद ने कहा ये बातें करते हैं اس <میدر> کی زبان بند ہو چکی تھی پہلے اس نے جو نام دیا پہلے ادا کرے نہیں ہے وہ بعد میں جاتا ہے اکثر آر جی اس کی زبان بند ہو چکی تھی اسی لیے تو آج مناظرے میں کھڑا نہیں ہو رہا اسی لیے آج اگر مناظرے میں کھڑا نہیں آ رہا اس زبان چل نہیں سکتی اس لیے میں صحیح صاحب سے چاہتا ہوں کہ آپ پچھلی بات تو یہ جو مولانا نزی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مناظرہ کے بانی تھے علی الزدین حضرت مولانا نزیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ پنڈوریا میں تھے اور بیمار تھے